وقت ہوا ہے ذوق نات مدنی مقابلے کا تیار ہو جائیے اور کمر کس لیجئے آج بھی بہت ہی زبردست مدنی مقابلہ ہے دیکھتے ہیں آج کن دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے یہ دو ٹیمیں ہیں جو جیت کر آگے آئی ہیں اور آج ان میں سے کسی ایک نے پیچھے جانا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کل کس طرح ہوا تھا مدری مقابلہ اور اس کے بعد جب ہم پلٹیں گے تو حضرت کی منقبت سنیں گے اور اس کے بعد مقابلہ ذوق نات ہوگا سلو ار الخبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ آپ تیار ہیں بھی تیار ہیں ہم پہلا مرحلے کو شروع کرتے ہیں حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے باری ہے گلشن اقبال والوں ناد کی صورت میں وہ کلام جی ہاں نات کی صورت میں نام ناظرین نے بھی دیکھا یہ کلام اسکرین پر اور آپ نے صرف چار سوالوں میں پوچھ لیا ہے, ہے جیم سے آپ نے شیر پڑنا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, ہے, ہے اس کو بھی تم تو لگاتے ہو گلے جس کو ہر دروازے سے ٹالا گیا مولانا حسن رضا خان ان کا جواب غلط ہے شیر اسکرین پر آپ دیکھ لیں اور اس طرح تین نمبر کی برتری حاصل ہے ہمارے آصف بھائی کی ٹیم کو چھٹی شریف کی نسبت ہے چھ نمبر چھٹا چھ نمبر اٹھائیے بخت اور چشم و دل بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا آپ نے شیر سنایا اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے جو پہلے بیل بجائے گا وہ شیر پورا کرے گا انہیں جانا بہت قریب ہے دونوں کا بیل بجانا ریویو دیکھیں گے ہمارے ناظرین اور فیصلہ کریں گے آپ خود دیکھ کر کے کس نے پہلے بیل بجائی ہے کیا فیصلہ ہے مجلس کا گلشن اقبال انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام دِل الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مدینے ہمیں لے گیا تھا مدی میں کیسا آج کا مکمل ہوا ہے کھارا دار والے سیمی فائنل میں جا چکے ہیں آپ کو مبارک ہو جشن رضا رضا ہے ہے ماحالم علیہ سلے البی نبی نلا ہم مدل پڑیے سن چفیلا پڑھیے سن چفی نلا ہم بھی مدی جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے ڈائیں گے پیارے اپاہ میں اداگے آج نہیں تو نہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اب ارے ہمان ہیں ارلے ہمان جم جم کا دے جم جم جم کا دے دے چمکارے ورم کی زمین, زمین اور, اور قدم اور رکھ, رکھ کے چلے سرکار م محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی درود پاک پڑھنے کو کہا جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے اچھی نیتوں سے پڑھنا چاہیے ایک بار پھر درود شریف پڑھے سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں درود پاک پڑھنے سے بہت ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں تو یہاں پر کون کون درود پاک کی ایک فضیلت بتائے گا سبحان اللہ اتنے درس میں بیٹھے ہوں گے بیانات سنے ہوں گے مدنی چینل کے سلسلوں سے پہلے بھی درود پاک کی فضیلت ملتی ہے آگا ابتدائی یہیں سے ابتدا یہیں سے کر لیتے ہیں آج درود پاک کی فضیلت بتانی آپ بتائیں گے کھڑے ہو جائیں جنت میں ایک درک لگتا ہے رشیف رکھیں سبحان اللہ یہ فضیلت جو ہے ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے تو اس لیے ان کا جواب درست نہیں مانیں گے سبحان اللہ کی سر صد... سبحان اللہ کہنے کی فضیلت ان کو تحفہ دے دیں مدری مننے کا آپ بتائیں گے کون سی بتائیں گے آپ پہلے مجھے بتا دیں جی جو ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل دس رحمت بھیجتا ہے سبحان اللہ اور کون بتائے گا کون سی بتائیں گے اچھا سرکار دوالم نور مجسم شاہ بنیادم رسول مکتن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رکشمت بنیاد ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق محبت کی وجہ سے درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس کے اور اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ آگے کیا بولیں گے الل... ایسا بولیں گے س... حب... سلو علن صلی سل سل اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم درود اللہ اللہ پاک کی اور فضیلت کوئی یہ والے بھائی کون سی والی بتائیں گے اشارہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو درود پاک تین دفعہ صبح تین دفعہ شام پڑھے اللہ تعالی کے ذمہ حق پر ہے کہ کے دن اور رات کے گناہوں کو موا فرما دے اللہ کہاں پڑی آپ نے یہ فضان سنت میں اچھا چلیں بھائی اگر یہ فضان سنت میں ہے تو ٹھیک ہے ہم نے ایک مرتبہ ہے نا صبح اور شام درود پاک پڑھے اس پر اس کے لیے کیا ہے کون بتائے گا جی ایک جو دن صبح اور شام درود پاک پڑنے کی فضیلت اسی طرح ہے تین بار آپ نے کہا اس کو ذرا نوٹ کر لیا جائے واقعی درست ہے تو اس کو ان کو بھی تحفہ دے دیا جائے درود پاک کے فضائل بہت ہیں درود پاک کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ بیان کرتے جائیں تو سلسلے کے سلسلے جاری رہ سکتے ہیں ایک بار پھر درود پاک پڑھتے ہیں صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی علی علی وسلم آج چوتھا کوارٹر فائنل ہے اور ہمارا یہ نواں سلسلہ ہے نو سلسلے آپ مدنی چینل پر ذوق ناتھ سیزن فور کے آج کا ملا کر دیکھ چکے ہیں اور آج بھی کسی ایک ٹیم کو پیچھے جانا ہے کسی نے آگے جانا ہے چوتھا کوارٹر فائنل پیچھے تین ٹیمیں جا چکی ہیں اور تین ٹیمیں سمی فائنل میں جا چکی ہیں اورنگی ٹاؤن کورنگی اور دار یہ تین ٹیمیں بابول مدینہ کی آگے جا چکی ہیں اور آج بھی کسی ایک نے پیچھے جانا ہے کوئی ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی آج ہمارے دو ٹیموں کا مقابلہ ہے جو کہ بہدر آباد اور نارتھ کراچی کی ٹیمیں ہیں بابول مدینہ کے یہ دو علاقے ہیں اور دو کابینہ کے نام بھی یہاں پر ہم نے انہیں ساتھ میں دیے ہیں یہ ہمارے سب بابول مدینہ کے اسلامی بھائی ہیں ضروری نہیں کہ جس علاقے کے ساتھ جس کابینہ کے ساتھ ان کا نام یہاں پر لکھا ہے اس ہی کابینہ میں وہ اسلامی بھائی رہتے بھی ہوں ہم بابول مدینہ کے ہیں اور بابول مدینہ والوں کو یہ نام ہم نے ہمارے مجلس نے خود ہی بنا کر دیے ہیں بہرحال یہ مقابلے جاری ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فائنل کون جیتتا ہے کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل میں جانا ہے اور سیمی فائنل سے فائنل اور کل سے سیمی فائنل شروع ہو رہے ہیں اس کی بھی تیاری رکھیے دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر ناظرین نے کیا رائے دی ہے آج کس ٹیم کو زیادہ فیوریٹ قرار دیا ہے ہمارے ناظرین کی رائے ہے بہادرآباد والوں کے لیے اکسٹھ اور نارتھ کراچی والوں کے لیے 39۔ لیکن مجھے پتا ہے اس سے ان کے جذبے ٹھنڈے نہیں پڑنے والے اور آپ بھی اس سے خوش نہیں ہو جائیے گا بلکہ تیاری سے کام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے ایک بار پھر درود پاک پڑھتے ہیں سلو ارحبیب اللہ تعالیٰ محمد صلی, صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ مراحل سے گزر کر جو زیادہ نمبر لیں گے وہی ذوق نات کے چوتھے کوارٹر فائنل کو جیت سکیں گے آٹھ مراحل کون سے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اشار کی تکرار کلام کسوٹی حروف تاج شاعر کون درست کیجئے غور سے دیکھیے اشارے اور شعر مکمل کیجئے روزانہ کی طرح آج بھی یہ آٹھ مرحلے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش آپ نے کرنی ہے اشعار کا ذوق بڑھے گا ذوق نعت میں اور اشعار بھی کون سے والے نات کے اشعار منقبت کے اشعار حمد پاک کے اشعار پیارے پیارے اچھے اچھے, اچھے اشعار دنیاوی شاعری کے اشعار یہاں پر قابل قبول نہیں ہوں گے ہمارے حاضرین بھی جب شعر سنائیں گے تو اسی طرح کے اشعار انشاءاللہ اللہ سنائیں گے تیار ہیں نعرہ لگائیں فیضان اعلیٰ حضرت جاری اور جوش کے ساتھ فیضان عالی حضرت جاری غیبت کے خلاف جب نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ نعرے بھی لگائیں گے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچائیں گے لیکن پہلے شروع کرتے ہیں ذوقینات کا پہلا سیگمنٹ نام ہے مدنی اشار کی تکرار فلو ال الحبیب محرم مدنی اشار کی تکرار میں ایک شعر میں پڑھوں گا اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تین منٹ کے لیے آپ دونوں باری باری بیت بازی کریں گے دونوں ٹیمیں اور کوئی ایک جو ہے اگر بازی لے گئے تو ایک دو نمبر مل جائیں گے اور اگر بازی نہ لے جا سکے تو برابر برابر نمبر ملیں گے کون سی ٹیم ہے ہمارے ساتھ اپنا تعارف بھی کرواتے محمد عزیل تاریخ ماشاء اللہ محمد صدیق اتاری وکار مدنی رضا ماشاء اللہ محمد کاشف اتاری بن سلیمان ماشاء اللہ یہ بہادرآباد والے اور نارتھ کراچی کی دو ٹیمیں آج آمنے سامنے ہیں پہلا شیر میں پڑوں گا شیر ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول لام سے آپ شیر پڑیں گے پہلا اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے تین منٹ کے اندر اندر یہ مقابلہ ختم لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا سبحان اللہ ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں آہ بے مائے کیے دل کے رضا محتاج لے کر ایک جان چلا بحر نصار عارض سبحان اللہ بحر نثارے ہارے جلدی جلدی اشار پڑتے جائیں دن وقت دن کم ہے ہمارے دن پاس دن اتنا دن وشورہ دن نہیں دن کرنا صدیق بھائی ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ اتار آئیں دوبارہ مدینہ سبحان اللہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غمبے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ راہ جی راہ پتہ ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے, ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے یا یا, یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول سبحان اللہ لام لالا زارو سنو منجدارو سنو آگئے گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الف دے دیا ہے اے بے کسوں کے حامی و یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سبحان اللہ مبتلا کی عرض پھر زواد دوسری بار زواد آیا آپ کے پاس ذیا کعبہ سے روشن ہیں آنکھیں منور قلب کیسا ہو گیا ہے <تصال> منور قلب کیسا ہو گیا ہے سبحان اللہ کی سدائے نہیں آ رہی ہیں ذکر اللہ کی نیت سے بار بار سبحان اللہ پڑھتے رہے ہاں ہو گیا ہے یا جلدی مزدر جلدی یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری, آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا بھول نہ جانا آپ کو بھیر تیرے جس میں منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلّہ کہوں تجھے سبحان اللہ یا آپ کے پاس صرف پینتالیس سیکنڈ ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طے باقی سیر سبحان اللہ سیر را جلدی یہ شیر آخری بھی ہو سکتا ہے تیس سیکنڈ باقی ہیں جلدی جلدی پڑے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں نون نارے روزہ کو چمن کر دے بہار عارض ظلمت حشر میں دن کر دے عارض نہ حشر کو ظلمت حشر کو دن کرد نہارے آرز نہارے آرز زعد سے شیر تیسری بار زعد آ گیا ہے جلدی کریں ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں یہ شعر ہو چکا ہے یہ شعر آپ نے ابھی پڑھا ہے یہ شعر ایک بار ہو چکا ہے وقت ختم ہو چکا ہے پچیس سیکنڈ مزید دیے جائیں گے شیر کے لیے زو ظلم سے, سے... شیر پڑنا زو زواد... ظلمت زول... میں ہے ظاہر زود آپ کا پچیس سیکنڈ والا کاؤنٹر جاری ہے چودہ سیکنڈ ہے مشید زیا اس سے بھی ایک اور بھی ہے زیا میرے ہت کریں نہیں یاد آ رہا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ذات سے تیسرا شیر انہوں نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نہ پڑھ سکے مدنی اشار کی تکرار میں ہمارے نو سلسلوں میں سے آج دوسرا سلسلہ ہے جس میں کوئی بازی لے کے جا رہا ہے اور اس طرح ہماری ٹیم بہدر آباد والے مدنی اشار کی تکرار میں نمبر حاصل کریں گے ہماری مجلس اس کا فیصلہ کرے تو وقت ختم ہو گیا تھا اور نو سیکنڈ باقی تھے انہوں نے شیر پڑا ان کو نمبر نہیں دیے جائیں گے مقابلہ ختم ہو گیا تھا اس لیے سلسلہ برابر رہے گا دونوں کو دو دو نمبر ملیں گے وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے میری رائے بھی نہیں چلے گی یہاں پر ہمارے جی اچھا ان کو نمبر ملیں گے ٹھیک جی ہے جس طرح آپ لوگ فرمائیں ان کو نمبر ملیں گے انہوں نے جواب دیا تھا اور آپ کے پاس وقت تھا آپ نہیں چیر پڑ سکے ذات سے جو ابھی درود پاک کی فضیلت بیان کی تھی ہمارے بھائی نے میں اس کی تفیح کر دوں وہ ہے فیضان سنت میں اس طرح جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درد پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی تو تین مرتبہ والی فضیلت غالباً نہیں ہے اس میں دس مرتبہ ہے اس کو یوں ہی رکھا جائے علی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مدنی اشار کی تکرار میں ایک پلہ تھوڑا سا بھاری ہو چکا ہے ایک مرحلے سے گزر کر آباد کی ٹیم تھوڑا سا آگے بڑھ گئی ہے دیکھتے ہیں کس کو کتنے نمبر ملے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے ابھی کافی مرحلے باقی ہیں ابھی آج مرحل میں سے سات باقی ہیں دو نمبر ہیں تین بہادر آباد والوں کے اور مقابلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کلام کی کسوٹی آئیے اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ, علی محمد صل اللہ علی محمد کسوٹی جو روزانہ دیکھ رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے نئے ناظرین ہے ان کے لیے اور نئے حاضرین کے لیے ہم وضاحت کرتے ہیں کسوٹی ہے کوئی بھی چیز کسوٹی میں ذہن میں ہوتی ہے لیکن جب کلام کی کسوٹی ہے تو کوئی کلام میرے ذہن میں ہوگا ہم اپنے ناظرین کو وہ دکھا دیں گے اپنے ویورس کو مدنی چینل پر دکھا دیں گے کہ میرے ذہن میں کون سا کلام ہے اور حاضرین کو نہیں دکھائیں گے آپ بھی نہیں دونوں کے لیے باری باری ایک کلام اور دو چیزیں دو اشارے آپ کو پہلے سے دے دیے جائیں گے اعلی حضرت کا کلام ہوگا اور انتہائی مشہور کلام ہوگا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشہور نہیں ہے اس لیے آپ نے گیارہ سوال کر کے اس کلام تک پہنچنا ہے اب دیکھتے ہیں آپ کتنا جلدی پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ایک کلام دکھا دیں ہمارے ناظرین کو ہر سوال کے پچیس سیکنڈ ہوں گے جی آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اب سے آپ سوالات شروع کیجئے کلام دیکھ چکے ہیں ناظرین اور میرے ذہن میں بھی ہے کتنا پیارا اور مشہور کلام ہے。اس کلام کی بہر کیا بڑی ہے لا دوسرا سوال جاری ہے جلدی جلدی سوال آپ کریں اس کی ردیف میں جو ہے محمد کا لفظ آتے ہیں لا آپ کا تیسرا سوال کا وقت جاری ہے اتنا کیا سوچ رہے ہیں بارہ سیکنڈ گیارہ دس تیسرا سوال بہت ہی پیارا کلام چار زبانوں میں لا چار زبانوں والا کلام چھوٹی بہر میں نہیں ہے آپ کا ایک سوال آپ نے یوں ہی کر لیا ویسے اس کی حاجت نہیں تھی وہ تو بڑی بہر ہے نا تین سوال ہو چکے ہیں ایک سوال میں کئی جواب مل جاتے ہیں چوتھا سوال جلدی کیجیے آٹھ سیکنڈ باقی ناز شریف کے پڑھا جاتا ہے نعم ناز شریف ہے وہ چار سوال ہو گئے پانچواں سوال انیس اٹھارہ سترہ سچی کا لفظ آتا ہے اس کے مطلب سچی لفظ سچی نعم جلدی جلدی اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو جہاں آپ کہیں گے وہاں اسنی سوالات اسنی روک دیں گے کیا اس کے دیش میں یہ ہیں جی ہاں نعم ردیف آخری حرف جو ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کلام کا آخری حرف ردیف میں یہ ہے اگر آپ پہنچ گئے تو کلام پڑھیں اور اگر سوالات جاری رکھنا ہے تو جاری رکھیں سچی بات سکھاتے ہمارے اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ پانچ پانچویں سوال میں ہی کسوٹی پوری کر لی اور کلام جو تھا چھ سوال میں اور کلام تک پہنچ گئے جو جتنا جلدی پہنچے نمبر تو دو ہی ملیں گے ورنہ آپ کو کچھ زیادہ نمبر دلوا دیتے ہیں اب ہے اگلی کسوٹی ہماری ٹیم آباد والوں کے لیے ان سے دیکھیں کیا کلام پوچھا جاتا ہے کلام اسکرین پر ناظرین کو دکھایا جائے گا یہاں پر شو نہیں ہوگا میرے ذہن میں ہے ناظرین آپ دیکھیں گے اور بہت ہی پیارا میٹھا میٹھا مدینہ مدینہ کلام ہے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کو دکھائیں یہ ہے کلام اور اب آپ گیارہ سوال کریں گے اور اس کلام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اعلی حضرت کا کلام مشہور کلام کیا وہ کلام حصہ اول میں جی ہاں نام حصہ اول میں کیا اس کی ردیف یا ہے, ہے لا تیسرا سوال کیا اس کی ردیف نون ہے لا نون نہیں آخر میں تین سوال ہو گئے چوتھا سوال بیس انیس کیا اس کی ردیف الف لا الف بھی نہیں ہے پانچواں سوال چار سوال ہو گئے ہیں ابھی تک تو کہیں آس پاس بھی نہیں پہنچے بہر چھوٹی ہے نعم بحر چھوٹی ہے کیا اس کی ردیف دال ہے نعم چھ سوال ہو گئے اور اب چوراہے تک پہنچ گئے ہیں منزل پہ بھی پہنچ سکتے ہیں لگتا ہے کیا کلام کے مسلے میں محمد آخر میں آتا ہے نام اعلی حضرت نے اس کلام کے مقدے میں پل سے گزرنے کا ذکر کیا ہے نام جی ہاں اگر آپ پہنچ گئے تو آپ سوال روکوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زہ عزت و اے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد, محمد سبحان اللہ دیکھیں بھائی اسکرین پر محمد محمد آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے محمد محمد اور آپ پہنچ گئے ہیں طرز میں بھی اس کا ایک اکشیر سنا دیں زہ عزت محمد ہے محمد صلی اللہ علیہ ابری چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا دونوں ٹیموں نے اپنی اپنی کسوٹی کو کیسے پورا کیا اور اس بار بھی ایک پلہ جھکا ہی رہے گا کیونکہ نمبر اس سیگمنٹ کے برابر برابر ہیں پچھلے میں ایک تین کو نہیں ملے تھے دیکھتے ہیں سکور بورڈ کیا ہے اب تک کی کارکردگی دو سیگمنٹ ہو چکے ہیں اور آباد تھوڑی سی آگے ہے اور نارتھ کراچی والے تھوڑا سا پیچھے ہیں چار نمبر ہیں آباد والوں کے دو نمبر ہیں نارتھ کراچی والوں کے ابھی چھ مرحلے مزید باقی ہیں بڑا ہی دلچسپ اور حروف تحت سے بھرپور سلسلہ آئیے شروع کرتے ہیں حروف تحجی صلو سلو الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ جشنی رضا ہے جشنی رضا ہے جشنی رضا ہے پہلے تو حروف یہ آپس میں دیتے تھے ایک دوسرے کو اب حروف یہاں سے ملیں گے اردو کے حروف تحجی 36 ہیں جن میں سے سے کوئی نہ کوئی ناتیا شیر آتا ہے تین ہر پیسے ہیں جن سے کوئی شیر ہی نہیں آتا جو کہ رے ہے تین نقطے والا زے ہے اور الف ہے بقیہ سے کوئی نہ کوئی شیر آتا ہے حاضرین کو بھی موقع دیں گے آئے وہی جس کو شیر بھی یاد ہوں ہر حرف سے ورنہ یہاں آ کے شیر یاد نہیں رہتا ہاں وہاں شیر یاد ہو یہاں بھول جائے تو چلے گا کیونکہ یہاں آ کے بہت کچھ بندہ بھول جاتا ہے کبھی کبھی کیمرے کے آگے تو کون آئے گا سب سے پہلے اب آپ میں سے کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرے گا اور کوئی مدد نہیں کرے گا اکیلے اس منزل کو طے کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آتے آپ اس کو گھمائیں گے ہر حرف پر ایک نمبر ہے بلند <مید> سے درود پاک بھی آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آ گیا وا سے آپ نے وہ شیر پڑھنا ہے جو اب تک سلسلے میں نہیں ہوا اگر آپ کے لیے زوا دیا تو آپ کیا کریں گے آپ تو وہاں بھی نہیں پڑھ سکے شاید اب زین میں آ ہو انیس سیکنڈ باقی ہیں زا سے آپ نے شیر پڑھنا ہے آپ کا ایرو ہے اس پہ اور زو سے شیر پڑھیے تیرہ بارہ بغیر ترس کے پڑھنا ہے ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں آکا دو جلد آ کر اتار کو سہارا یہ شعر پہلے نہیں ہوا سوچ لے آپ نہیں ہوا ہوا ہے یہ شعر پچھلے سلسلے میں ہوا ہے آپ کا جواب درست ہو چکا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب آپ آئیں گے اس میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا اس مرحلے میں کاشف بھائی بسم اللہ پڑھ کے زور سے گھمانا ہے زور نہیں لگا اب کے لیے آ گیا سے آپ نے شیر پڑنا ہے فیزا فروخت فنصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا لیے ہے اٹھو وقت بخش درست مکمل کرنا ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہوں رخ سے اب اپنے پردہ ہٹا دو جالیوں پر نگاہ جمیوں جمی ہوں جمی ہے جمی ہے آپ نے شیر چینج ہی کر دیا کہ غلطی کا امکان ہی نہ رہے آپ کا جواب بھی درست ہو چکا ہے سبحان اللہ فضا فرخت فنصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشیش آیا اے میرے آکا آپ کو یہ منصب ملا ہے کہ آپ ہماری شفات کریں گے تو جب وقت شفات آ گیا ہے تو اٹھو آکا وقت بخشیش آیا کرو ان پہ اپنا سایہ یا کرو قسمت قسمت یعنی تقسیم یا رسول اللہ بتاؤ کہ تقسیم بھی شروع کریں بخشش بھی شروع کریں یہ ہے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچتے ہوئے شعر آپ تھوڑا سا کنفیوز تھے اس لیے نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں دونوں نے ایک ایک نمبر اس میں حاصل کر لیا ہے کون آ رہا ہے اب جی بسم اللہ پڑھ کے زور سے گھمائیں گے یہ ہے ادھر ادھر یہ آس پاس ہی گھوم رہا ہے غین پہ آ کے رکے ہیں سے شیر یاد ہے آپ کو جی کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے کہتے ہیں اتار ان نظار جھوم کر کہتا ہے اتار ان نظاروں کو سلام سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے بارہ سیکنڈ میں درست جواب دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ یہ تھوڑا سا میں گھما دیتا ہوں آس پاس ہی گھومتا ہے نا تو شاید میرے گھمانے سے کوئی فرق پڑ جائے اب دیکھتے ہیں کیا آتا ہے کون آئے گا آپ نے آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے پھر سے ادھر ہی آ کے رک رہا ہے جدھر پہلے رکتا تھا یہ پو پا آ گیا ہے پو سے ایسا کوئی شعر پڑھنا ہے آپ نے جس جو پہلے اب تک نہ پڑا طبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے کوئی اور شعر بھی سنائے ہے سے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی سبحان اللہ, ہے اللہ مجھے لگتا ہے میں ایک اور کہوں گا تو ایک اور بھی سنا دیں گے لیکن اب کسی کے لیے تو آ گیا تو وہ کرے گا کیا اس لیے ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ انہوں نے درست جواب دیا ہے آخری آخری دونوں ٹیموں کے ایک ایک اسلامی میں رہتے ہیں آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائے دیکھیے کیا آتا ہے ان کے لیے آپ کے لیے آ ہے یہ کیا ہے بھائی جیم جیم, جیم سے آپ نے شعر پڑھنا ہے آپ کا وقت شروع چلو یاد ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا محان اللہ حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا کس کا شعر ہے یہ کون بتائے گا ہاتھ کم اٹھے بہت ہی پیارے شاعر کا شعر ہے باپو کسی سے جواب لے لیں ان مدنی منہ سے لے لیں بیٹا کھڑے ہو جائے مولانا حسن رضا خان صاحب مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ جواب درست ہے اللہ. سبحان اللہ مدنی تحفہ ان کو پیش کیا جائے ہمارے شہزاد ہے فرید فرید بھائی کے صاحبزاد ہیں آئیے کون بج گیا آئے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں دیکھیں کیا آتا ہے آپ کے لیے مدنی رضا بھائی سب سے تیز آپ نے گھمائے شیر بھی ویسا ہی کوئی آنے والا لگتا ہے ڈال ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یار اب آیا ہے کیا بات ہے آپ کی سبحان اللہ ان کے لیے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاء تین تین اشار دونوں طرف سے ہوئے اور سب نے درست جوابات دیئے ہیں کوئی بھی بازی ہاتھ سے جانے کو تیار نہیں تھا اور دیکھتے ہیں کس کو کتنے نمبر ملتے ہیں یہاں سے کون آئے گا حاضرین میں سے جی آپ آ جائیں جلدی سے آئے جلدی جلدی آئیں جلدی سے آئے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمانا ہے ہر ہر سے آپ کو شیئر بھی آتا ہے نا کیا نام ہے آپ کا واپس بتائیں عبد الرحمان اختر عبد الرحمان بھائی گمائیے اس کے لیے کوئی آسانی آئے گا لگتا ہے کاف آ گیا کاف سے کوئی شیر کون سا پڑیں گے کب گونا کب گو کبگ نا ہو سیکن میں کروں گا گن کروں گارگے یاد نہیں کب اے میرے اللہ اللہ ہمارے عبد الرحمان بھائی نے کہاں سے ہاتھوں سے شعر مکمل کیا ہے کیوں گھبرا رہے تھے بھائی ان کو سے کون سا تحفہ دے رہے ان کو ہم دے رہے ہیں مدنی تحفہ جس نے عید میلاد النبی سے بلکل بھرپور اس میں مواد ہے کیا یہ تحفہ ان کو پیش کر رہے ہیں وعلیکم السلام اور کون آئے گا آپ آ جائیے آپ پہلے بھی آئے تھے نا ایک بار جلدی جلدی آئے آپ کو بھی ہر حرف سے شعر آتا ہے آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمانا ہے یہ بات ہوئی کیا نام ہے آپ کا سید عقیل احمد ماشاء اللہ ویلکم یہ آ ایسا حرف جس سے شیر ہی نہیں آتا آپ کی تیاری مضبوط لگ رہی ہے اس نے بھی ایسا ہی شیر دیا ہے کو دوبارہ گھما لیتے ہیں کیا بات ہے بھائی مدینے جا کے رکے گئے ان پھر وہ نا جائے اب تھوڑا سا نیچے آیا اچھا یہ ریورس جا رہا ہے مشکل کھڑی ہو گئی تھوڑی سی غین سے شیر سنائیں گے آپ صحیح صاحب نہیں آتا یاد نہیں آ رہا وہاں پہ تھے تو یاد تھا غین سے نہیں آتا چلے کوئی بات نہیں ہمارے سید صاحب کو پھر بھی کوئی تحفہ دیتے ہیں انہوں نے کوشش کی دو بار بڑی تیزی سے گھمایا تھا مہینہ ہی ماشاء اللہ حضرت کرم سے محبت فرمایا آپ آ جائیں جلدی سے آئے یہ ناپخوا بھی لگتے ہیں جلدی سے آئے کیا نام ہے آپ کا مدنی رضا مدنی رضا بھائی کماری آپ کے لیے بھی کوئی مشکل سے آ گیا تو آپ کو آتا ہے ہر ہفتے شیر سب سے آسان اب تک کسی کے لیے الف نہیں آیا آپ نے حمزہ سے شعر سنانا ان کی ماںک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جسرا اچھا دیے ہیں کوچے بسا دیے سبحان اللہ کوئی اور شعر الف سے احمد اور احمد سے دجگو کنو سب کن مکن حاصل ہے اور سبحان اللہ اور کوئی الف سے اتنا مشکل شیر سنایا ہے انہوں نے اللہ کرم ایسا کرے تجھ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم میری دھوم مچی ہو سبحان اللہ انہوں نے تین شیر سنائے ہیں ان کو تین توفے دیے جائیں گے ماشاء اللہ, اللہ مدنی رضا بھائی کیا بات ہے دیکھتے سکور بورڈ کس نے کتنے نمبر حاصل کر لیے ہیں آج ہو رہا ہے آخری کوارٹر فائنل اور کسی ایک نے پیچھے جانا ہے کوئی ایک ٹیم سیمی فائنل میں جائے گی دکھائیے آمد کے کے تین مراحل ہو چکے ہیں اب تک تین سیگمنٹ سے گزر کر آباد کی ٹیم سات نمبر پر ہیں نارتھ کراچی والے پانچ نمبر پر ہیں کوئی بھی ابھی بہت زیادہ برتری حاصل نہیں کر سکا ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف شروع کرتے ہیں شاعر کون سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رضا رضا ہے ہے اس میں بتایا جائے گا کہ شیر کس کا ہے دونوں طرف کی ٹیموں کو تین تین اشار پوچھے جائیں گے یہ خود آپس میں پوچھیں گے اور کوئی شیر جو بھی بیان کیا جائے ان کے شاعر کا نام پچیس سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہوگا ان کے سامنے ایک ایک بال ہوگا اس میں اشار ہوں گے اور انہیں اس کا جواب دینا ہے جلدی جلدی ان کو بال دے دیجیے جزاک اللہ نارتھ کراچی والے آپ کھولیں گے سب سے پہلے ایک پرچہ اس میں سے شیر اٹھائیں گے کوئی بھی شیر پڑھ سکتا ہے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے مشورے کی بھی اجازت ہے جلدی جلدی وہ خدا نہیں با خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یہ محب حبیب کی بات ہے کس کا ہے یہ شیر 20 سیکنڈ باقی ہیں آپ نے جواب دینا ہے مشہور زمانہ شیر شاید سبھی کو یاد ہو تقریبا وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں آج سیکنڈ باقی ہیں جلدی کسی کا تو نام لینا ہے نا یا نہیں لینا چار سیکنڈ باقی ہیں مدینہ جی مولانا حسن رضاف آپ کا وقت ختم ہو گیا تھا آپ نے جب جواب دیا دیکھتے آپ کا جواب کتنا درست ہے ان کا جواب غلط ہے جواب غلط ہو چکا ہے یہ جواب ہے منور بد بدای بدایونی بدا بدا بدا منور بدایونی ساحب کا یہ شعر تھا آپ نے غلط جواب دیا آپ کو ایک نمبر نہیں ملے گا اب آپ شیر پڑھیں گے جی نہ زیادہ سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا ہاں ہاں ہاں پیارا سا شیر جلدی کیجیے آپ کے پاس بھی پچیس سیکنڈ ہے نہ زیادہ سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب اب کیا کس کا شیر ہے یہ دس سیکنڈ باقی ہے اس پر بھی اتنا مشورہ ادیب رائے پوری کی بات ہے شیور آپ نے جواب دیا ادیب رائے پوری صاحب کا شیر ہے جباب درست ہے جواب درست ہو چکا ہے ربحان اللہ اگلا شیر اب پڑھیں گے نارتھ کراچی والے کیا ہے شیر وہ ماہ عرب آج کعبے میں چمکا جو مالک ہے سارے عرب اور عجم کا وہ ماہ عرب آج کعبے میں چمکا جو مالک ہے سارے عرب اور عجم کا بڑا ہی پیارا شعر مگر شاعر کا نام بتانا ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے شاید چودہ تیرہ بارہ مولانا مستفر خان نوری صاحب غور کر لیجئے ابھی آپ کے پاس وقت باقی ہے سات سیکنڈ ہے اگر بدلنا چاہیں تو بدل دیں جلدی کیجیے تین سیکنڈ ہے مولانا جمیل الرحمان آپ نے آخری مومنٹ میں جواب بدل دیا اپنا شاید پہلے والا درست ہو جاتا شاید یہ درست ہو آپ نے جواب دیا مولانا جمیل الرحمن قادری کادری رحمت اللہ تعالی ان کا جواب درست ہے. درست ہو چکا ہے اللہ. جو چینج کیا تھا وہ درست ہو گیا پہلے والا غلط تھا کیا, کیا سوچ کے بدلا تھا دونوں میں آپ ففٹی تھے کچھ آ جاتا ہے ذہن میں کچھ آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے ہمیں بھی تو بتائیں ان شاء فائنل جیتیں گے تو اس کے بعد فائنل جیتنے کی آپ کو امید ہے ان شاء پھر اس کے بعد بتائیں گے آپ ان شاء یاد رہے گا مدنی چینل کے ناظرین چھوڑتے نہیں آپ کو بتائیں پھر پوچھیں گے بھائی کیا تھا جو آتا ہے چلے آپ پڑھیں گے شیر اب بہادرآباد کی ٹیم کون سا شیر ہے آپ کے سامنے یارب بچا لے تو مجھے نارے ذہیم سے اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام ہو ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے کیا تمنا ہے بتائیے کس کا شیر ہے بائیس سیکنڈ باقی ہیں یارب بچا لے مجھ کو شیر ایک بار پھر پڑھ دیجیے یارب بچا لے تو مجھے نارے جہیم سے اولاد پر بھی بلکہ جہنم بائیس سیکنڈ باقی ہی ہیں آپ اسی میں جواب دیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکات امیر اہل سنت آپ نے کہا یہ کس کا شعر ہے بتائیے جواب درست ان کا جواب درست ہو چکا ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامن برکات ملالیہ کا شعر تھا یہ اور اب یہ آخری شعر پڑنے جا رہے ہیں ہر ٹیم کے پاس تین تین اشار ہیں بتائیے آپ کون سا شعر پڑھیں گے جس کی مرضی خدا نٹالے میرا ہے وہ نام ادار آتا آئے بہت ہی پیارا شعر اتنا نیچے کر کے پڑھتے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے ہاتھ رکھ دیا کریں بس میرا ہے وہ نام دار جس کی مرضی خدا نہ ٹالے سولہ سیکنڈ باقی ہیں کس کا ہے یہ شعر کن کا ہے یہ شیر جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت ابھی بھی بدل سکتے ہیں دو سیکنڈ باقی ہیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ نے کہا یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اور جواب ان کا جواب درست ہے درست ہو چکا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر تھا واقعی اور اب آخری شعر ہے اس مرحلے کا دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوار آقا چلے بھائی اس کے لیے شاید آسانی ہو گئی ہے یا مشکل کھڑی ہو گئی ہے دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوار آکا جواب دیں گے آپ صرف تیرہ سیکنڈ باقی ہیں نو سیکنڈ باقی ہیں بتائیے کس کا شعر ہے اعلی حضرت امام محمد رضا خان اللہ آپ شور ہیں دیکھیں ابھی تین سیکنڈ ہے بدلنا چاہیں اعلی حضرت 50-50 ففٹی اب اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جواب ان کا غلط ہے جواب غلط ہو چکا ہے مولانا یہ ہے مولانا حسن رضا خان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا گیا شعر زمین ایک ہی ہے دونوں کلاموں کی اس سے پہلے شعر آیا اور آپ کے سامنے جو آیا لیکن کلام الگ الگ بزرگوں کا ہے دونوں نے اس زمین پہ کلام لکھا ہے یہ ایک ٹویسٹ بھی تھا اور ایک جواب دے سکے ایک نہ دے سکے دیکھتے ہیں بھائی کس کو کتنے نمبر ملتے ہیں ہم حاضرین سے بھی پوچھتے ہیں بھائی بتائیے یہ کس کا شعر ہے کون بتائے گا بڑا ہی پیارا شیر ہے محروم رہنا جائیں دن رات برکتوں سے اس ہی لئے وہ آیا صبح شب ولادت چند ہاتھ اٹھیں آپ بتائیں گے کس کے, کن کا شعر ہے یہ سنت کے امیر, علی حضرت امیر علی سنت کا جی. ہے غلط جواب بیٹھ جائیں اور کون بتائے گا ]Hey. حسا خان صحمد مولانا حسن رضا خان رحمتہ اللہ تعالیٰ جواب درست ہو چکا ہے کو تحفہ پیش کیا جائے بتائیے یہ کس کا شعر ہے زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں متے جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں جی آپ بتائیں مولانا حسن خان غلط جواب بیٹھ جائیے جی کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی اعلیٰ حضرت نہیں جواب غلط ہے تشریف رکھیں آپ بتائیں گے آرام سے آرام سے امیر اہل سنت کا شیر غلط جواب جی آپ کیا کہنے والدہ مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمان جواب غلط ہے فریدہ بتائیں گے نہیں نہیں ان سے پوچھ لیں فریدہ کو پتا ہوگا بتائیے جمیل الرحمن مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ آپ بتائیں گے حامد رضا خان اللہ مولانا حامد رضا خان غلط, غلط جواب ہو چکے ہیں اب وہ تو بتا ہی شورا کا نام ہوگیا آپ کو ایک بتائے گا تھوڑا سا راستہ اگر بنا لیں تو مجھے آسانی ہو پیچھے بھی منتظر ہیں جی آپ بتائیں کھڑے ہو جائیں تھوڑی سی جگہ بنا دیں جی اللہ تعالیٰ نے صدر الشریہ مفتی امجد علی اعظم جواب غلط ہے اب کون بج گئے جی نہیں مودن مرادآباد نہیں مدین مراد آبادی جواب غلط ہے شیر ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نیمتے جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں کون کون ان کے گیت گا رہا ہے الحمد للہ ہم سب گیت گانے والے ہیں لیکن یہ شیر کس کا ہے مفتی احمد یار خان نہیں مفتی احمد جواب درست ہے ان کو شیر شوبہ پیش کیا جائے لیکن آج تو سب شعرا کے نام لے لی بتائیے یہ کس کا شیر ہے شیر ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو سب سے چھوٹا مدنی منا ہے آپ بتائیں گے اچھا یہ گھبراہ رہے ہیں یہ بھی چھوٹے ہیں کھڑے ہو جائے ابن مدنی رضا محمد <مدنی> کیا نام ہے آپ کا محمد مشتاق رضا آپ بتائیں کس کا شعر ہے محمد امیر اہل سنت ساتھ میں بولے امیر اہل سنت محمد ریاضار قادری جواب درست ہے سبحان اللہ چلیں مدنی منی کو جواب دیں گی پوچھ لیتے ہیں بتائیے یہ کس کا شعر ہے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ہاں بھائی مدنی منی نہیں اس کا جواب کون دے گا یہ تو مشکل مشکل جواب اعلیٰ حضرت جواب درست ہے یہ بتائیے ایک مشکل شعر شیر ہے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کون جواب دے گا جس نے اب تک نہ دیا ہو ان سے لے لیں پیچھے مدری منہ دیکھیں کھڑے ہو جائیں مولانا حسن رضا خان سوچ لیں مولانا حسن رضا خان غلط جواب بیٹھ جائیں مدنی سپائی گرفتار کر لیں جی مستفا رضا خان مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ جواب درست ہے ان کو بھی مدنی تحفہ پیش کیا جائے ماشاء اللہ شاعر کون میں بتایا جاتا ہے شعرا کے بارے میں کس کا شعر ہے پیارے پیارے شیر سننے کو ملتے ہیں پتا ہونا چاہیے کس کا شعر ہے تاکہ اور مزہ آتا ہے لذت ملتی ہے لطف ملتا ہے چار مرحلے ہو چکے ہیں ٹیم بادرآباد بدستور نو نمبر پر برتری قائم رکھے ہوئے ہیں اور نارتھ کراچی والے دو نمبر سے اب بھی پیچھے ہیں سات نمبر ہو چکے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین درست کرنا ہے کچھ کیا درست کرنا ہے ایک شیر آپ کو اور ہم سب کو اسکرین پر دکھایا جائے گا دونوں ٹیموں کو باری باری اور اس شیر کو یہ درست کریں گے اس جگہ پر یہاں پر کچھ پزل ہیں ان کے پاس اس پہ وہ شیر لکھا ہوگا اور انہیں درست کرنا ہے کم سے کم وقت میں اور جو وقت یہ لگائیں گے اس سے کم وقت میں دوسری ٹیم شیر کو مکمل کرے گی جس نے پہلے اور کم وقت میں شیر پورا کیا وہی نمبر حاصل کریں گے پہلے کون آئے گا آپ یا آپ ان کو آنے سے شروع کریں نارتھ کراچی ہمارے صدیق بھائی نے اب تک کے نو سلسلوں میں ایک ریکارڈ بھی رکھا ہے اب تک اکتالیس سیکنڈ میں کم سے کم وقت میں اس فضل کو بنانے کا ریکارڈ ان کا ہے آج دیکھتے ہیں یہ خود اس کو توڑتے ہیں یا یہ مطلب کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ وقت زیادہ لے لیتے ہیں کون سا شیر ہے ان کے لیے تیرا ایک ہی قطرہ دھو دے گا سارا ہر ایک صفحہ ہاہے پر خطا سے آزم گوس پاک کی منقبت کا شعر ہے آپ پہلے شعر غور سے پڑھ لیں یاد کر لیں دھو دے گا سارا ہر ایک صفائے پر خطا سے آزم جی آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے آپ کی ٹیم بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے نارتھ کراچی آپ کا یہ باکس ہے وقت جاری ہے کم سے کم وقت میں بنانا ہے بہت بہت تیز آج چل رہے ہیں تیرا ایک ہی کترا دھو دے گا سارا اب تک چھبیس سیکنڈ ہو چکے ہیں آدھے سے زیادہ شیر تو من گیا ہے واہ بھائی تیرا ایک ہی قطرہ دھو دے گا سارا ہر ایک صفائے پور خطا گو آزم شیر ہے یہ شیر آپ یاد کر لیا کریں آپ بولا کریں آپ کا شیر مکمل ہو چکا ہے آپ نے ٹائم لیا ہے کتنا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ ریکارڈ آپ کا کائم ہے ابھی آج نہ توڑ سکے ایک منٹ اور ایک سیکنڈ آپ نے لیا ہے یہ شیر مکمل ہو چکا ہے جو اسکرین پر دکھایا گیا تھا تیرا ایک ہی کترا دھو دے کا سارا ہرک صفائے پور خطا گو سے آزم یہ شیر ہے آپ نے پورا کیا ایک منٹ ایک سیکنڈ میں اس کو نیچے کر دیں گے جی اب ہے دوسری ٹیم کی باری تیار ہیں آپ کون آئے گا کاشف بھائی گے کام تقسیم ہے پہلے سے ان کے لیے کون سا شیر ہے اسکرین پر دکھائیں گے شیر ہے تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اعلی حضرت کا شیر ہے آپ کا یہ باکس ہے اور آپ نے اسے جلد سے جلد پورا کرنا ایک منٹ ایک سیکنڈ سے کم وقت میں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے شیر آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش تیرے گلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا اتنا آرام آرام سے آپ بولیں گے تو ان کو تیرے غلاموں, تیرے غلاموں غلام کا نقشے قدم ہے راہے خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیس سیکنڈ تیرے گلاموں کا نقشے قدم ہے راہے خدا تیرے غلاموں کا نقشے, نقشے قدم ہے راہ خدا نقشے قدم نقشے قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہے خدا بہک سکے وہ کیا بہک سکے. <comenz> سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے آپ کا شیر مکمل ہو چکا ہے بہت جلدی آج چلایا انہوں نے اور ایک منٹ اور چھ سیکنڈ میں مکمل کیا ہے صرف پانچ سیکنڈ کی اور جلدی ہو جاتی تو یہ نمبر ان کو مل سکتے تھے کوئی بات نہیں یہ شیر مکمل ہوا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جو یہ پتہ لے کے چلے وہ نہیں بہت سکتا آپ کو نمبر نہیں ملیں گے افسوس کوئی بات نہیں آباد کی دین جو برتری لے کے چل رہے تھے اب تک وہ اب شاید ختم ہو چکی ہے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ایک بار اور پھر کچھ مرحبا یا مستفا کی دھومے مچائیں گے کچھ کالز بھی لیں گے ہمارے ناظرین بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں کال کے ذریعے پانچ سیگمنٹ ہو چکے ہیں تین باقی ہیں اور دونوں ٹیمیں برابر برابر نمبر پر آ چکے ہیں نو نو نمبر ہیں آئیے کچھ کال لیتے ہیں اور ہمارے حاضرین ناظرین سب جوم جھم کر مرحبا یا کی صدائیں بھی لگائیں گے مدنی کر رہا ہوں. ما شاء اللہ. بہت بہت بہت پیارا سلسلہ شب مختصر سے آپ کو یہ سلسلہ دیکھنے کا حال عرض کر رہا ہوں ہم یہاں سے صحرائے مدینہ گئے تھے تو بحمد اللہ تعالی یہاں ہم نے سلسلہ دیکھتے رہے, دیکھ رہے جب یہاں سے روانگی ہوئی تو ہم نے میں تقریبا موبائل پر جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے دیکھا وہاں حاضری پھر واپسی بھی یہی صورت رہی اور پورا دے تو ماشاء سلسلہ بہت اچھا اور بہترین جا رہا ہے اچھا اسی طرح صحیح اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذریعے معاش کے حوالے سے بات ہوئی تو کھیتی بڑی ان کا تھا اور ایک اور پھول وہ ہے آپ کے جو بھائی جان تھے مورانا حسن خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سارا جو ہے یہ سنبھال رکھا تھا یہاں تک کہ سیدھی آلہدرحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ بیٹی کی شادی تھی تو اعلیٰ رحمۃ اللہ کو جب پتہ چلا کہ ڈیٹ وغیرہ طے ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ جہیز کا کیا ہوگا نا جہیز کی بھی تو تیاری کرنی ہے تو پتہ چلا کہ آپ کے بھائی جان نے سوئی سے لے کر یعنی کہ ہر چیز جہیز جو ہے وہ تیار کر رکھی تھی تو یہ جو ساری دیکھ بھال جو تھی یہ آپ کے بھائی جان مولانا حسن رحمتہ اللہ تعالی رحمت کرتے تھے دعاؤں کی درخواست رضوان بھائی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ماشاء اللہ مدنی پھول دے رہے تھے بہت شکریہ اگلی کال میں زاہد علی عطاری عرض کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ لگاتار دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ اگلی کال سلسلہ ذوق نات بہت, بہت بہت اچھا ہے اللہ ال ٹیموں کو مدینہ دکھائے ہمیں بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگلی کال محمد شکیل اتاری دل المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار سے ارض کرا ماشاء اللہ سلسلہ ذوق نات جو کہ فیضان اعلی حضرت سلسلے کا ایک حصہ ہے بہت ہی پیارا ہے اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو فیضان اعلی حضرت سے مالا مال فرمائے کے بدرود جا تم پے کروڑوں درودی شمسوں تم پے کروڑوں درود السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مزید انشاءاللہ کچھ کالز لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں ذوق نات میں آپ کا ذوق نات پیش کیا جائے آپ کی نات پڑی ہوئی کا ایک کلپ آپ بھیج دیجیے ہمیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک آدھ شیر ایک ہی شیر ہو سکے تو ریکارڈ کر کے بھیجیں ہمارا نمبر ہے 0092 اس پر صرف آپ نے اس طرح کے نات شریف کا کلپ بھیجنا ہے آپ خود ہی گھر میں کلیئر آواز کے ساتھ اس کو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں ممکنہ صورت میں آپ کا ذوق نات بھی ذوق ناد سلسلے میں دکھایا جائے گا آپ بھی مدنی چینل پر آ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آئیے کچھ اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند شار سنتے ہیں ملباء مصطفیٰ کی دھومے مچاتے ہیں تیار ہیں آپ سب بھی پیزانے والا حضرت جا رہے میلاد سرکار کی آمد بھر دلدار کی آمد بھر ہابا کی آمد کی آمد دادا کی آمد مولا کی آمد بھر کی آمد نعرے تو ایسے ہوں شیطان کا کلیجہ پھاڑ دیں سرکار کی آمد دلدار کی آمدا کی مرحبا مرحبا کلام رضا الحبیب صل اللہ علیہ صلو اللہ صلی اللہ صلی اللہ صبح ہو تباب میں ہوں بٹتا صبح ہو تباب میں ہوں بٹتا سب میں ہوتا ستنے مجھے راج راج نور کا ری کے پیاز گجرا راج سجدہ نور کا سا را سا تر بلا سم لگا تم لا کر بنا سم لرمار بندہ تا تلا مت <متحدث> بہ بہ ہو گیا مت بابا دور اوی جی جتے جی جی چنگایا نیا نیا سیا نیبا پہ بھی لگا چنگا چنیا دن شب باش پہ بھی لگا ڈوب ڈوبل گارا جاگے گا خوشی خوشی گوتم کاشی خوشی گوتم کا ہے شاید چلے گا کا لمبا رنگ بدلا بدلا ہے مدنی مرحبا مدرس چینل کے ناظرین روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑی دیر مرحبا مصطفیٰ کی دھومے مچائیں کچھ ناز شریف پڑھیں کچھ ماہ میلاد کی استقبال کی تیاریاں کریں ابھی سے چراغاں کی کوششیں شروع کر دیجیے پرچم بھی لگانے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہمیں نور والا آیا ہے کہ سدائیں اپنے دل سے اپنے زبان سے خوب لگانی ہیں اپنے گھر سے لگانی ہیں اپنے محلے کو جگمگ جگمگ کر دینا ہے سب کچھ شریعت کے مطابق اور دوسری بات اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ فیضان میلا جائے جاری جائے رہے گا انشاءاللہ شاء کچھ مزید کالز دے دیجیے سلسلہ بہت بہت اچھا ہے ہمیں اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے اللہ عزوجل اشفاق بھائی کو شادو آباد رکھے اور اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق فرمائے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگلی کال میں سید قادر بخاری سے بات کر رہا ہوں میں آپ کا پروگرام بڑی شوق سے دیکھ رہا ہوں جی چاہتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں آؤں پلیز میری رہنمائی کریں کہ میں کیسے آپ کے پروگرام میں تشریف لاؤں آپ بابل المدینہ میں آ جائیے بابل مدینہ سے فیضان مدینہ آ جائیے فیضان مدینہ سے ہمارے پاس بھی آ جائیں گے بابل المدینہ والے تو آسانی سے آ سکتے ہیں جو باہر سے جیسے کہ آپ ہیں ان کے لیے شاید مشکل ہو کوشش کریں بارہ ربیع الاول کہ بارہ دن یہی منانے کے لیے آ جائیں اور آپ تشریف لائیے بالکل مرحبہ پچیس سفر بھی یہاں منائیں اور پھر بارہ ربیع الاول تک مدنی قافلے کی ترکیب بنا لیں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں انشاءاللہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور دنیا بھر سے آشقان رسول ربیع الاول کا مبارک مہینہ امیر علیہ سنت کے ساتھ گزارنے کے لیے باب المدینہ آ رہے ہیں آپ بھی آئیے اور فیضان اعلی حضرت بھی دیکھ لیجے. اگلی کال دیجے. میرا نام محمد علی تاری ہے میں بابل مدیرہ کراچی سے الفاق بھائی مجھے آپ کا سلسلہ خزانۂ کے نات بہت پیارا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کی برکت ہمارے فلم و عمل میں برکتیں فرمائے آمین بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اگلی کال چاٹ گام بنگلہ دیش سے کر رہا ہوں اللہ جشن رجا ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کا یہ عرس مبارک کے موقع پر جو کہ نعت کا یہ سلسلہ تیرہ سفر المظفر سے چل رہا ہے پچیس سفر تک جاری رہے گا بڑے شوق سے یہ بنگلہ دیش میں بھی دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی تو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے کہاں نہیں ہے امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت کی شان میں لکھتے ہیں واہ کیا بات بات کی کیا تورے علم اب بھی باقی ہے خدمت کدمی اہل سنت کا جو ہے سر مارا پتبا جا آ جرت کی باہ چالا ن جت کی بات بات بات دیکھا اپنی عقیدت عقید عقید عقید عقید کی کیا را کی مولا بہرے سے بخش پخش کو چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے ذوق نات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن فیضان اعلیٰ حضرت آباد نارتھ کراچی دو ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کون آج سیمی فائنل میں کوالیفائی کرتا ہے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں سلو الحبیب پانچ مرحلے ہو چکے ہیں پانچ سیگمنٹس اور کون سی دو میں آگے ہیں دونوں میں آگے ہیں کوئی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے بہادرآباد اور نارتھ کراچی دونوں کے نو نمبر ہیں تین مرحلے ابھی باقی ہیں تین سیگمنٹ سے گزر کر کسی ایک نے تو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے اور وہ ہوگا سیمی فائنل کا کوالیفائر آئیے چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اور شروع کرتے ہیں غور سے دیکھنے والا سیگمنٹ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ ہے ہے ہے ہے سے دیکھنا ہے کچھ آپ کو دکھایا جائے گا ایک کلام جو مبلغ دعوت اسلامی پڑھ رہے ہوں گے اور آپ نے اس کے کلام کو دیکھ کر ویژل کو دیکھ کر آڈیو بتانی ہے کہ اس میں کیا ہے نعت کون سی پڑی جا رہی ہے یہ آپ کو نہیں سنائی جائے گی آپ بتائیں گے پچیس سیکنڈ کے اندر اس کا جواب تیار ہیں آپ ابھی تیار ہیں پہلے کس کو دیکھنا ہے شرو کرتے ہیں نارتھ کراچی والوں کے لیے کون سا ہے کلام آپ کو اسکرین کلیئر دیکھ رہی ہے دکھ رہی ہے وہ تو آپ کو کلیئر دیکھ رہی ہے جی تھوڑے سے کیمرے اس طرح ہو جائیں کہ ان کو اسکرین کلیئر نظر آئے جی دکھا دیجیے کون سا کلام پڑھ رہے ہیں ہمارے اسد مدنی بھائی مشکل میں ڈال دیا آپ کو 20 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے وقت کافی کم ہے آپ کے پاس ہے کوئی جواب ذہن میں ویسے ہی نشانہ لگانا ہے آپ میں سے کوئی پہنچا ہے حاضرین میں سے من مدینہ مدینہ جی مائ کون ہے آپ بولے منقبت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکبر عدی اللہ تعالیٰ کی منقبت پڑھ رہا ہے وہ جی الفاظ کچھ تھوڑا کچھ چلے بھائی دکھا دیں اگر اتنا جواب بھی درست ہے تو کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں سب بھائی کیا بات ہے انہوں نے بتایا صدیق اکبر رضی اللہ و ترنوں کی منقبت ہے اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے اللہ اس مرحلے سے تھوڑی مشکل ہوئی لیکن پار لگ گئے ماشاءاللہ میں بھی نہیں پہنچ پایا تھا کیا پڑھ ہے وہ چلے بھائی باپ کی باری ہے بہادرآباد والوں کی دیکھتے ہیں یہ اپنی باری پر کلام بتا پاتے ہیں کہ نہیں جی دو نمبر کا یہ سوال ہے اناٹا تاریخ ہے اسٹوڈیو میں کوئی بھی کلام تک پہنچ نہیں سکا ہے لگتا ہے آپ کے پاس اٹھارہ سیکنڈ باقی ہیں کون سا کلام پڑا جا رہا تھا یہاں کوئی پہنچا ہے یہاں پہ کافی پہنچ گئے بھائی آپ مدد نہیں کر سکتے وہاں سے ان کی دس سیکنڈ باقی ہیں کسی کلام کا کہنا ہے آپ نے چھ پانچ زمین و جمع تمہارے لیے زمین و جمع تمہارے لیے آپ کا یہی جواب ہے یہاں والے کیا جی بتا دیں دیکھتے کس کا جواب صحیح ہے یہ تو پتا چل گیا کہ ہدائی کے بخش میں سے ہدائی کی بخش اتنی بڑی ہے بھائی دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھتے کس کا جواب صحیح ہے اٹھا دو پردہ پیدا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نوراب میںاشا نا ساری ہمارے حسان بھائی جو کلام پڑھ رہے تھے آپ نہیں پہنچ سکے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے اس لائن پہ پہنچ گئے ان کے لیے سبحان اللہ کی صدی ماشاء اللہ یہ پہنچ گئے اور ٹیم نہ پہنچ سکی ہوتا ہے کوئی بات نہیں مقابلہ اسی چیز کا نام ہے ٹیم بہادرآباد اس مرحلے میں کوئی نمبر نہیں لے سکے اور نارتھ کراچی والوں کو دو نمبر مل جائیں گے اب ان کا پلہ بھاری ہو گیا ہے چھ مرحلے ہو چکے ہیں اور اب بہت سخت مقابلے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آج آخری کوارٹر فائنل ہے کسی ایک کو آج پیچھے جانا ہے اور کوئی سیمی فائنل میں جائیں گے سکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد شروع کریں گے اپنا اگلا مرحلہ سکور بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ دو نمبر کی برتری ہے نارتھ کراچی والوں کے دو نمبر کم ہو گئے ہیں آباد والوں کے اور اب شروع کرتے ہیں اپنا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے اشارے شروع کرتے ہیں علیہ الحبیب اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ, اللہ میرے بائیں طرف یہ اتنے سارے اشارے ہیں دونوں ٹیموں کو باری باری آنا ہے ایک ایک اسلامی پر آئیں گے کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا اب سفر دوبارہ اکیلے کرنا ہے اور آپ ایک اسی طرح کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ کل سے دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین جس میں بھی سفر اکیلے کرنا ہوگا اور یہ سیمی فائنل والوں کے لیے ہوگا دیکھیں ان دونوں میں سے کون پہنچتا ہے کل سے ہمارے جو سیگمنٹ ہوں گے وہ ایک سیگمنٹ کا اور اضافہ ہو جائے گا سیمی فائنل میں اور ایک سیگمنٹ ہم کم بھی کر دیں گے تو وہ آپ کو تفصیلات کل ہی بتائیں گے لیکن ابھی ہے اشارہ کون آئے سے آئے آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے آپ اٹھانا ہے پہلے بتائیے کون سا نمبر دیں نائن نائن نمبر پہلے آپ دیکھ لیجیے کیا ہے پھر ان میں سے جس سے چاہیں آپ پوچھیں گے وہی جواب دیں گے اور کسی کی مدد لیے بغیر کس سے پوچھیں گے آپ first, first, first, second, second. یہ عبداللہ بھائی, عبداللہ بھائی. جی, ان کو دکھائیے کیمرے پہن سا د... حاضرین ناظرین بھی دیکھیں یہ ہے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے کسی شیر کی طرف اشارہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے متلا مختہ ایک ہی شعر میں دونوں الفاظ مولانا حسن رضا کا شعر ہو رحمت اللہ مطلا میں وہ کیا شکتا مکتا کا ہے اور یہ اعلیٰ کا شعر ہے مولانا حسن رضا کا نہیں ہے جلدی تین سیکنڈ ہے کوئی ہے شیر ذہن میں ویسے دو نمبر کم ہے آپ کے پاس آپ نہیں بتا سکے یہ شعر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ بتائیں گے سیدھا حاضرین میں سے پوچھتے ہیں کوئی بتائے گا کسی کے پاس شعر بہت ہی پیارا شیر میں پڑھوں گا تو شاید کئیوں کو یاد آ جائے آپ پڑھیں گے چلے رسالت کے چمکتے ہوئے مکتا تو نے ہی اسے متلا انوار بنایا تو نے ہی اسے متلا انوار بنایا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا یہ شیر تھا شاید ان کو بھی یاد تھا لیکن آپ نہ پہنچ سکے کوئی بات نہیں یہی ہے اشارے میں اب آپ میں سے کوئی آئے گا جی کون آئیں گے کون سا نمبر لیں گے عبداللہ بھائی سات نمبر. سات نمبر پہلے آپ دیکھ لیں اشارہ کیا ہے پھر ان میں سے جس سے چاہیں آپ پوچھیں شاید بہت ہی آسان یا بہت ہی مشکل کس سے پوچھنا چاہیں گے کونے والے وکار بھائی جی ان کو دکھائیں اور حاضرین بارد. ناظرین کو بھی دکھائیں یہ ہے امیر اہل سنت کے کسی شیر کی طرف اشارہ آپ بات نہیں کریں گے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا بیس سیکنڈ باقی ہے جلدی بتانا ہے سے پہلے آپ نے کسی اور کا جواب دیا بہت ہی اچھا جواب دیا چودہ سیکنڈ باقی ہیں اس میں اتنی سوچنے کی بات کیا ہے شاید آپ کا تو گڈ لک ہو گیا ہے آسان شیر ہے چار سیکنڈ باقی ہیں وقت کم ہوتا جا رہا ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ جواب نہیں دے سکے اتنا آسان شیر شاید اکثر یہاں والے بتا سکیں عمل اور اخلاص دونوں چیزیں اور امیر علیہ سنت کا شیر کون بتائے گا پیچھے سے کسی سے لے لیں باپو پیچھے سے کسی اسلامی بھائی سے جی بتائیے <laughs> میرا ہر عمل بس تیرے ہو کر اخلاص ایسا آتا جواب درست ہے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا آتا یا کیا ہو گیا تھا بھائی شیر یاد نہیں تھا کتنا مشکل یاد تھا کیسے کیوں نہیں پڑھ سکے گھبرا گئے متلا مکتا بتا دیا تھا آپ نے چلے بھائی اگلا کون اٹھائے گا آپ میں سے آئیے صدیق بھائی کون سا شیر کون سا نمبر لیں گے نمبر تین, نمبر تین بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر پہلے دیکھ لیجئے اور ان دونوں میں سے کس سے پوچھیں گے یہ بھی بتائیں شاید بہت آسان شاید بہت مشکل کاشیف بھائی سے دکھائیے ہمارے حاضرین ناظرین کو بھی یہ ہے اشارہ اعلیٰ حضرت کا کوئی شیر ہے اور اس میں لفظ آتے ہیں یہ والے کیا ہے اشارہ بھائی اشارہ ناظرین بھی دیکھیں آیا میرا حامی آیا میرا حامی یہ ہے اشارہ جی بتائیے آیا میرا حامی پانچ سیکنڈ رہتے ہیں کوشش کریں بہت مشہور شیر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ جواب نہیں دے سکے یہاں سے کسی سے لے لیں کوئی دے گا جواب دے گا. جی جی, جی. فرید بھائی سے لے لیں ہمارے ناتھ خواہ سے. سہر اللہ جی کیا جواب ہے لو آیا میرا حامی میرا بنخوار امم آ گئی جہاں تنے بے جام میں یہ آنا کیا ہے سہر اللہ جواب درست دے دیا ہے اس بار پھر ایک نمبر آپ نہیں حاصل کر پائیں گے اب کون آئے گا آپ میں سے جی مدنی رضا بھائی کون سا نمبر چار نمبر چار پہلے دیکھ لیجیے اور ان دونوں میں سے کس سے پوچھیں گے یہ بھی بتا دیجیے جی کس سے عدیل بھائی ادیل بھائی سے ذرا بلند جی یہ ہے آپ کا اشارہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا شیر ہوگا یہ دونوں الفاظ ہیں آسما اور چاند آپ کا وقت جاری ہے بہت آسان شعر ہو گیا ہے آسما گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصد میں اتارا کرتا سوچ لیجئے الحم اللہ یہی شیر ہے مراد آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ایک نمبر اور آپ نے حاصل کر لیا ہے حیرت کی بات ہے آباد والے پیچھے جا رہے ہیں آخری ہے آخری شیر آخری اشارہ لینا ہے جی کون سا نمبر لیں گے آپ ایک نمبر ایک نمبر لیجئے ایک ہی اسلامی بھائی رہتا ہے ان کے بھی کس سے پوچھیں گے مدنی رضا بھائی और और در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا جلدی کیا ہے جواب بھی مل گیا لیکن سوچ لیں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا شیر ہونا چاہیے یہی ہے آسریوں کو درد تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا جواب درست ہے چلو ایک نمبر حاصل کر لیا ہے ماشاء اللہ اب کس کی باری ہے آئیے آخری کون سا نمبر لیں گے آپ دو نمبر دو نمبر لیجیے آپ میں سے کون رہ گیا سائ ان سے ہی پوچھنا ہے دکھائیے اعلی حضرت کا شیر ہے اور اشارہ یہ ہے آپ کا وقت جاری ہے شاید بہت آسان شاید بہت مشکل کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا وکار بھائی ادل بھائی کوئی بولے گا نہیں پندرہ سیکنڈ باقی ہیں تو زندہ ہے ولہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ چھ اشارے ہوئے اور تینوں جواب درست دیے ہیں ہمارے نارتھ کراچی والوں نے دو جواب درست دیے ہیں اور یہاں پر سے ایک جواب درست آیا ہے اس لیے برتری تھوڑی اور آپ صلات صلات صلات ان کی بڑھ سکتی ہے ابھی دیکھیں گے اسکور بورڈ کی طرف لیکن حاضرین میں سے کون آئے گا اشارہ لینے والا جو اشارہ اٹھائے گا وہ جواب بھی دے گا آپ آ جلدی سے اشارے لینے ہیں پیارے پیارے اشارے سوشل میڈیا پر ناظرین کی رائے تھی آباد والوں کے لیے زیادہ اس سے ابھی الٹ ہو رہا ہے جی کون سا نمبر لیں گے آپ نمبر چھ نمبر اٹھائیے یہ ہے آپ کا اشارہ بتائیں گے اعلیٰ عضرت کا شیر ہے جس میں یہ الفاظ ہیں نہیں آتا مشکل ہے تو بتائے گا حسن تیرا سا جی بھائی یہ بتائیں گے آپ کے پاس جو ہے بتائیے حسن تیرا سا ہوا نہ ہوا ہوگا کہتے ہیں یہ اگلے زمانے والے تھوڑا سا شیر صحیح کر لیں حسن تیرا سا یہ شیر ہے حسن تیرا سا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ کہتے ہیں اگلے زمانے والے جواب کچھ کچھ درست ہے ان کو بھی توحفہ پیش کر دیتے ہیں اور کوئی آئے گا اشارہ اٹھانے کے لیے جی آپ آئیں گے آپ آ جائیں مامے والے جلدی سے جلدی جلدی آئے کون سا نمبر لیں گے آپ سوچ لیں وہاں سے پانچ نمبر है اس میں کیا ہے یہ ہے آپ کا اشارہ آتا ہے بہت مشہور شعر اتنا اچھا اور مزیدار شعر نہیں آتا کیا نام ہے آپ کا مکی رضا بھائی بیٹھ جائے جی ان کے والد کا نام پوچھیں ان کے والد مدنی رضا بھائی میں جانتا ہوں ان کو مکی رضا رضا مدنی مسجدیں بناتے ہیں ہمارے مبلی کا دعوت اسلام کون بتائے گا لا عبد العرش جی ہمارے شبیر بھائی کے برادر رب ل جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے نعمت رسول ہمارے مجلس نات کے نگران کے بھائی ہیں اتنا تو آتا ہی ہوگا اللہ اچھا شیر بیان کیا اور کوئی آئے گا اشارہ اٹھانے کے لیے مدنی منی آپ کا تو ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا آئیں گے آپ آ جائیں جلدی سے آ جائیں آ جائیں جلدی ہاتھ پکڑے میرا جی کون سا نمبر لینا ہے دیکھیے آٹھ اور دس کون سا نمبر لینا ہے نمبر آپ کا ہاتھ پہنچے گا چلے آپ اٹھائیں واہ بھائی بتائیں گے آپ شیر کون سا ہے کس شیر کی طرف اشارہ ہے نہیں پتا بتائیں گے آپ اتائ نہیں کیا نام ہے آپ کا نور فاطمہ نور فاطمہ چلو ان کو بھی مدینے کی چاکلیٹ دے دیں انہوں نے اشارہ اٹھا لیا ہے اتنی ہمت بھی کوئی نہیں کرتا ہے کون بتائے گا یہ شیر کس کا ہے کون سا ہے امیر اہل سنت کا شیر جس میں یہ دو الفاظ آتے ہیں جا اور جلدی اتنا مشہور شیر آخری اشارہ اس کے بعد شیر مکمل کیجیے کی طرف جائیں گے ٹہرجا جا گئے مستر تو نکل جانا مدینے میں ذرا اب تو نہ جلدی کر مدینہ آنے والا تھوڑا سا شیر درست کرنے خدارہ ابنا جلدی کر مدینہ, مدینہ آنے والا ہے ان کو ایک اور تحفہ دیتے ہیں سبحان اللہ, اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں کہ کس طرح مدنی منوں کو بھی پیارے پیارے اشعار یاد ہیں کس طرح تیاری کر کے یادیں ہیں یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے یہ بچوں کو مدنی منوں مننیوں کو نعت کی طرف رغبت ہے نعت کی طرف رجحان ہے یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور یہ فیضانے رضا ہے فیضان امیر اہل سنت ہے نارا لگائیں فیضان, رہے فیضان رہے دیکھتے جاری جاری گا گا گا بور ہیں چھ مرحل سے گزر کر اس کے کتنے پوائنٹ ہیں آباد اور نارتھ کراچی کی ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ جاری ہے اور چھ مرحلے ہو چکے ہیں سات مرحلے ہو چکے ہیں ٹیم آباد کو تین نمبر کی کمی ہے دس نمبر ہو چکے ہیں تیرہ نمبر ہے نارتھ کراچی والوں کے اور اب فائنل راؤنڈ ہے آخری راؤنڈ جس میں فیصلہ ہونا ہے کہ کون جا رہا ہے پرسوں کے مقابلے کے لیے سیمی فائنل کے لیے آئیے شروع کرتے ہیں سلو الحدیب صل صل تعالی تعالی محمد ہے اللہ اللہ جی آپ دونوں تیار ہیں شیر مکمل کرنے کے لیے بیل بجا کے چیک کر لیں جتنی بجانی ہے ابھی بجا لیں بعد میں سمبل کے سنبھ... سوچ کے بجانی ہے بھائی بھائی. دانش کے ساتھ بجانی ہے اگر آپ نے جلدی بیل بجائی اور شیر پورا نہ کر سکے تو آپ کا ایک نمبر کاٹ لیا جائے گا کم ہو جائے گا اور اگر شیر پورا کیا تو ایک نمبر ملے گا سب سے بڑا راؤنڈ ہے یہ دس نمبر کا اور اس میں فیصلہ ہونا ہے کون آگے جا رہا ہے شیر مکمل کرنا ہے اگر آپ نے بیل بجائی تو میں شیر وہیں چھوڑ دوں گا یہ ہمارا رول ہے اور ور کوئی بیل نہ بجی تو ایک مشرا پورا کرنا یہ میری ذمے داری ہے دیکھیں کون پہلا شیر پورا کرتا ہے شیر ہے زا نارتھ کراچی بڑی جوش میں ہے آج تیئیس سیکنڈ باقی ہیں ویسے تین نمبر آگے ہیں یہ دیکھیں کون شیر پورا کرتا ہے یہ والا میرا جو مرادی شیر ہے وہی پڑھنا ہے اگر غلط زائرو زائرو پاس ادب رکھو یہ شیر آپ کا مرادی شیر آپ پڑھیں آپ گے پھر میں بتاؤں گا کوئی اور پڑھ دیں اگر زائروں سے ہے تو جلدی جلدی آپ کا وقت پورا ادب رکھو شیر یاد نہیں ہے میرا مرادی شیر یہی ہے آپ نے بیل بجائی ہے اس امید کے ساتھ کہ چلو شروع میں آتا ہے تو پورا بھی کر لیں گے لیکن آپ نے ایک نمبر کم کروا دیا ہے شیر ہے ظاہرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو مشہور شیر ہے لیکن کوئی بات نہیں ہوتا ہے ابھی آپ پھر بھی دو نمبر آگے ہیں ایک شیر ہو چکا ہے دوسرا شیر تیار ہیں تین ہاتھ وہاں بھی تین ہاتھ بیل پر ہیں کسی نے غلطی سے بجا دی تو کیا کریں گے سنبھل کر چلنا ہے اس منزل میں شیر ہے پلا دے جی تین آباد اگر شیر نہ مکمل کر سکے یا غلط بتایا تو نمبر کٹ جائے گا پلا دے ہے چودہ سیکنڈ تیرہ جلدی کیجیے آپ کا یہ شعر بتانا بہت ضروری ہے سات سیکنڈ بعد پلا دے ساکیا ساگر بلند پلا مدینہ آنے والا ہے <تصفح> یاد نہیں ہو رہا یاد ذہن میں نہیں آ رہا ممتنی اللہ اکبر آپ نے شعر پورا نہ کر سکے پلا دے ساکیا ساغر مدینہ آنے والا ہے ات اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے جواب نہ دے سکے دوسرا شیر بھی اس طرح ان کا ایک نمبر کم ہوگا بہادر آباد والے پھر تین نمبر کی کمی پہ چلے گئے تیسرا شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے مریدی لات ہم لاتے جی پہلے کس نے بیل بجائی حاضرین نہیں بتائیں بتائی ریویو دیکھیں گے ہم ریویو دیکھیں گے درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی صلی اللہ سل سلام محمد سلام حمد دکھائیے پہلے کس نے بیل بجائی ہے فیصلہ مشکل ہو رہا ہے بہادر بات جی مریدی لاتقف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غو سے اعظم بندہ غ سے اعظم کا جواب درست سبحان اللہ ایک نمبر پالیا ہے تین کی کمی تھی تیسرا شیر یہ پڑھا تھا چوتھا شیر پڑوں گا دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے تیار ہے آپ بھر دے نارتھ کراچی صرف بھر دال بولا تھا تو آپ نے بیل بجا دی ہے کیا ہے یہ شیر بارہ سیکنڈ باقی ہیں اگر شیر نہ پڑ سکے اب بھی تو ایک نمبر پہلے کی طرح کم ہو جائے گا भردے, بردے, میرے آقا میری جھولی بھر دے سرو سامان مدینے والے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے آپ نے کہا بھر دے بھر دے میرے آکا میری جھولی بھر دے اب نرکھ بے سرو سامان مدینے والے میرا برادی شیر یہی تھا جواب درست ہو گیا ہے چار شیر ہو چکے ہیں اور تین نمبر کی کمی ہے اب بھی بہادر آباد والوں کو کمی ہے آپ برتری پر ہیں پانچواں شیر پڑوں گا دیکھیے کون پورا کرتا ہے شیر ہے گنا ہاروں گناہ گاروں کا روز گناہ کا روز محشر شفیع خیر الام ہوگا دلہن شفاہ بنے گی میری دلہن شفات بنے گی دلہن شفات بنے گی میری گھبرا گئے ہیں دلہن شفاہت بنے گی دلہا نبی علیہ السلام ہوگا سوچ لیجیے گناہ گاروں سے اور بھی شیر آتے ہیں آپ نے کہا گناہ کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دلہ نبی علیہ السلام ہوگا آپ کو بھی آتا تھا یہ شعر جواب ان کا درست ہو چکا ہے اللہ مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا یہ شعر ہے آپ نے درست کیا ماشاءاللہ اللہ پانچ شیر ہو چکے ہیں اب پانچ شیر مزید باقی ہیں چھٹا شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے بے کس ہیں کس نے پہلے بیل بجائی ہے ابھی تو ایک جملہ بولا ہے جی پھر ریویو لیں گے ریویو لیں گے درد پاک پڑھتے ہیں <متصف> صلی اللہ سل الم صلی اللہ علیہ الامو جی ہم دیکھیں گے ریویو جس نے پہلے بیل بجائی ہے وہ شیر پورا کرے گا دو, دو نمبر کی کمی ہے بہادرآباد والوں کو اگر یہ شیر بھی نہ پڑ سکے تو آپ کو ایک نمبر سے اور کمی ہو جائے گی اگر آپ کو مل گیا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے شیر یاد ہے نا کیسے ہی بجا دی تھی ریویو دیکھتے ہیں چھٹا شیر ہے یہ اس پر ریویو دیکھا جا رہا ہے پہلے بیل بجائی ہے کس نے ٹیم آباد والوں کو ایک بار پھر موقع مل گیا ہے شیر پورا کیجئے میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں اچھا آپ کو شیر بھی یاد نہیں آ رہا ہے آگے نہیں آ رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی اور شیر ہو جلدی کیجیے بارہ سیکنڈ باقی ہیں میں بےکس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں سر اس میں پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر یہ بیل بجا کر پھنس گئے ٹائم ختم ہو چکا ہے میں کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں یہ شیر مرادی تھا دامن مجھے لے لو بنا ہے بےکسا تم ہو آپ جواب پھر سے ایک غلط بتا کر یعنی بیل غلط بجا کر ایک نمبر آپ کا کم ہو جائے گا چھ شیر ہو چکے ہیں اب مقابلہ کچھ واضح ہو رہا ہے ساتواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں لیکن ابھی ہمت نہیں آرنی ہے ہو سکتا ہے آپ ہی جیت جائیں شیر ہے دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے ہم نے تو مان ہی ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں ساری کائنات لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم نے تو اس پر آپ سے بیل بجائی ہے سوچ لیں یہی شعر ہے میرا ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں ساری کائنات لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح جواب درست ہو گیا ہے ایک نمبر اور آگے چلے گئے ہیں ساتواں شعر تھا یہ آٹھواں شیر پڑوں گا دیکھیے کون پورا کرتا ہے شیر ہے محمد مصطفیٰ مستفع محمد مستفع है है محمد کے باغ مستفع مستفع مستفع مستفع کے سب پھول ایسے ہیں محمد مستفی باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں مرجایا نہیں کرتے ربحان اللہ جتنے کتنی جلدی آپ کو اللہ آپ کو اتنی جلدی مدینے پہنچائے دو شیر باقی ہیں مقابلہ واضح اچکا ہے آئیے پڑھ لیتے ہیں ان کو بھی شیر ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر ہے آئے, آئے آئے آئے سبحان اللہ ایک اور شیر مکمل ہو گیا ہے اتنی جلدی ہے چلیں اس کو بھی جلدی سے کریں دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے آپ ہمت تو نہیں آ رہو بھائی نمبر تو زیادہ لے گیارہویں کے گیارہ کر دیں دیکھیں شیر ہے یا اللہ جب چلوں تاریخ راہ پل سرا آفتاب ہاشمی نور الہدا کا سبحان اللہ ہماری آل ٹیم آل نارتھ کراچی والوں نے آج ایسا مقابلہ کیا ہے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ماشاءاللہ اللہ تینوں اسلامی بھائیوں نے بڑی کوشش کے ساتھ حالانکہ شروع میں بہت پیچھے تھے مدنی اشہر کی تکرار میں بھی ان کو ایک بھی نمبر نہیں مل سکا تھا لیکن بہرحال مقابلہ جیت چکے ہیں آج کا سیمی فائنل میں جا چکے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو صرف تھرٹی نائن پرسینٹ کی رائے ملی تھی لیکن وہ رائے غلط ہو چکی ہے تین بہادرآباد والوں کو ہم رخصت کریں گے <Suss> <S STI> انہوں نے بھی بڑی اچھی کوششیں کی لیکن بہرحال کسی ایک کو تو پیچھے جانا تھا ان کو مدنی مقابلے کے تحفے بھی دیں گے مدنی تحفے ان کو رخصت کریں گے بڑی کوششوں کے ساتھ آئے تھے ماشاءاللہ لیکن بہرحال آپ جا چکے ہیں آپ کا مقابلہ ہوگا جمعرات کو انشاءاللہ تیم تین کھڑا دار کے ساتھ تیار رہنا ہے آج ہم نے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ اللہ تعالی جوابات لے آئیے توحفے بھی لے آئیے ماشاءاللہ بیٹا جی جی جی حضرت رحمت اللہ تعالی کے مشہور زمانہ ترجمہ قرآن کا نام بتائیے جواب ہے کنزل ایمان کنز ایمان شریف اور درست جواب دینے والے سینکڑوں ہزاروں ہو سکتا ہے ہوں ان میں سے چند کا نام ہم یہاں پر لے رہے ہیں نام ہے بنت محمد منیر مرکز العلیہ لاہور نثار خوشاب بنت سے فاروق کشمیر محمد شفیق واقین محمد اصحاق بنتے محمد اساق شیخو پورا ساجد راول پنڈی غلام زین العابدین ضلع ٹونک شوکت علی اتاری خانے وال بنتے امیر پنجاب محمد حسن نظار ڈسکا بنتے عبد الروف زمزم نگر حیدرآباد شہریار اتاری صوبہ دارال سلام بنتے نذیر احمد گجرا والا مدنی منی سمیہ ڈسکا آصف رمضان جھنگ ضمیر احمد خیبر پختونخوا کوہاٹ عامر اتاری بھیرہ شریف بنت اثغر بمبر کشمیر اور بھی کئیوں کے نام ہیں چند کے نام ہم نے لیے ہیں اور ایک اسلامی بھائی کو ڈاک کے ذریعے توحفہ بھیجیں گے آپ آج جا رہے ہیں تو آپ قرآن کریں آج توفہ پہنچے گا غلام زین العابدین اتاری ضلع ٹانک یہ ٹونک ہے یا ٹانک ہے یا ناٹک ہے واللہ عالم مجھے پتا نہیں ہے میں نہیں کبھی گیا یہاں پر بہرحال سلسلہ آپ نے دیکھا کل بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا کل ہمارے ساتھ خصوصی طور پر رکن شورا حاجی عبدالحبیب الحبیب اتاری ہیں اور بہت ہی پیاری گفتگو ہوگی کل بھی انشاءاللہ ذوق نات ہوگا کچھ اور مختلف انداز سے کل پہلا سیمی فائنل ہے تیار رہیے نعرہ لگائیے پہچانے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی.